ونحن أعوذ بالله لكي تبقى لها ربما ونحن أعوذ بالله من يأذين لا إله إلا الله وحفه لا شديد لك وأشهد أن محمد نهضره ورسوله الله بعث من خيرت الحديث كتاب الله وقيل الحبيهة محمد صلى الله عليه وسلم وشر رجوع محلطاتها وكل محلطة بلاح وكل ملاحة غلالة وكل غلالة في الله أعوذ بالله الشميل العزيز من الشيطان الزميز علی بصیرت ان آنا, آنا شرخی تمام سنارت جلال ملک رام کے لیے ہے ہم یہاں پر درخت کے لیے بیٹھے ہیں اور اس وقت ہمارے سب کے اذہان میں کئی خیالات ہیں کہ ابھی جائیں گے یہ کریں گے صبح ہوگی وہ ہوگا وہ ہوگا اللہ کرے ہمارے سارے کام فیر ووبی سے تمام ہے مگر ہمیں اس بات کا بہرحال اقرار ہے کہ ہم آئے بھی اکیلے ہیں اور جائیں گے بھی اکیلے اور اس کا وقت اللہ کے یہاں مقرر ہے البتہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ جانے کا وقت کون سا ہے خاص کر اللہ رب العزت اس طرح میں اسے محفوظ رکھے دنیا میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے جب کوئی عزیز دوست پیارا جس کے مرنے کے کوئی نشانات ہمیں نظر نہ آتے تھے دنیا سے چلا جاتا ہے تو آدمی ضرور سوچتا ہے کہ مجھے دل کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے حقیقی بات یہ ہے کہ قرآن کا درد دینا اور قرآن کا درد لینا یہ بغیر سنجیدگی کے کسی فائدے کا حامل نہیں ہے اس کے لیے لازم ہے کہ آدمی پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی اس وشو کو پڑھے سنیں سمجھائے سمجھے عمل کی نیت سے یہ ہمارا نجات کا زبردست یقینی راستہ ہے جس کی تشریف اور شرح سوائے سنت رسول کے صلی اللہ علیہ و وسلم اور کہیں ملتی تو یہ آیا مبارکہ بالکل جام مختصر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کیا نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبیلی لوگوں کو کہہ دو کہ یہ ہے میرا راستہ آدیل اللہ انتہائی جامع تعارف ہے اس راستے کا آدر اللہ میں اللہ کی طرف بلانے والا میری پکار روٹی کپڑے اور مکان کی طرف کسی برادری اور خاندان کی طرف کسی بادشاہی اور کسی اور نظام کی طرف نہیں ہے میں صرف اور صرف تمہیں تمہارے مالک کے ساتھ جوڑ دینا چاہتا ہوں جس نے اس کائنات کو بنایا اور ہر شہر کو اس کا راستہ دیا اور دور حاضر میں تو سائنس اتنی سب کو معلوم ہے کہ لوگ یہ خوب جانتے کہ ایک ذرہ اس کائنات میں نہیں ہے جو اصول اور ضابطے کے بغیر زندگی نہ گزار رہا اور اس کا راستہ مالک نے مقرر نہ کر دیا ہو بلکہ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے جس پر اسے اتنا ناز ہے کہ وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اس نے کہا جنگل کا انسان تھا جو اللہ سے ڈرا کرتا تھا اور عقائد اختیار کیا کرتا تھا سیکولر کہتا ہے کہ آج پہ انسان اتنا طاقتور ہے کہ ان قریب وہ کائنات کی تخہ کر دے گا ظالم انسان یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ساری مشینری اور ساری قوت ان تمام اصول و ضوابط کی مرمون منت ہے جو رب الجلال والاکرام اکرام میں مظفر کر رکھے اگر وہ اشیا کے تباہے کو بدل دے اگر لوہا تیرنا شروع کر دے اور لکڑی ڈوبنا شروع کر دے لکڑی کے اندر سے بجلی گزرنا شروع کر دے اور لوہے کے اندر سے نہ گزرے تو کون ہے جو ایسا کرنے سے اسے روک سکتا ہے یہ وہی ہے مالک گلم وحدہ اللہ شریف یہ ایک دوائی ایجاد ہوتی ہے جاپانیوں کو چینیوں کو پاکستانیوں کو افریقیوں کو امریکیوں کو ہندوؤں کو مسلمانوں کو سب کو بھجک وقت ایک طرح سے وہ فائدہ دیتی یا نقصان دیتی اگر ہر ایک کا نظام جدا جدا ہوتا تو انسان کی تحقیق کہاں جاتی اگر انسانوں کے در جانور پیدا ہوتے تو کون اللہ کو روک سکتا عما یوریف ہے جو چاہتا ہے سر گزرتا ہے وہی رحمان ہے وہی کائنات کا پیدا کرنے والا اور چلانے والا ہے اور ہمیں بہرحال چاروں میں اس کے سامنے جانا ہوگا خوشی سے جانا اچھا ہے کہ آدمی اللہ کی ملاقات کی طرف رکھتا ہو تو پھر اللہ بھی اس کی ملاقات سے خوش ہوتا ہے وہ خوش نصیب انسان ہے ورنہ موت کا فرشتہ پہلے سے مقرر کر دیا گیا ہے اور ہماری ایکسپائری ڈیٹ مقرر ہو چکی نہیں جب اجن آ گئی تو پھر کچھ ایک لمحہ کے لیے بھی خرچہ کر سکے گا اور یہ تجربہ دن رات کا شاہدار بھی سے ماننے پر مجبور ہے کہ رب ملک والاکرام میں جب روح کھیل دی وہی بھلا جنگل انسان چمکتا ہوا چہرہ انتہائی مضبوط جسم میں سب کچھ ہے اب کسی دکھنا بغیر چین نہیں آتا تو میرے بھائیوں سب سے پہلے سنجیدہ ہوگا سب قرآن فائدہ دے گا تو مالک فرماتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ و وسلم لوگوں سے اعلان یہ میرا ہے اللہ کی طرف بلانے والا ہوں اعلیٰ بصیرت آنا بہانی میں صاحب بصیرت میں سوچ سمجھ کر اللہ کی طرف بلاتا ہوں میں اللہ کو پہچانتا ہوں اور میں نے تمام دنیا اور کے معاملات کو سوچ لیا اور تدبر اور تفکر کے بعد اپنے اللہ پر ایمان لایا اور میرا یہ راستہ کوئی جذباتی راستہ نہیں بلکہ میں نے اس کو خوب غور و فکر کے بعد اختیار کیا اور صرف میں نہیں محمد افطوانی اور میرے متبعین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وہی لوگ ہیں حقیقت جو سوچ اور سمجھ کر ایمان لانے والے ہیں جو رفجلال اکرام کی پہچان رکھتے ہیں جتنی کسی کو پہچان ہے اتنا ہی اللہ سے جڑے گا اتنا ہی اللہ سے محبت کرے گا اتنی اللہ کی تعظیم گھر کرے گی اور اتنا ہی اس کا دل لے گا کہ اے مالک تو کیا چاہتا ہے میں وہ کروں اے مالک تو کس طرح خوش ہوگا میں تیرے راستے میں وہ چیز قربان کروں تم کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن تک لن تنازع تو میرے بھائیوں اس حاباب ہے مطبعین سچے مطابین بسو بحان اللہ میرا مشرقین حالانکہ اللہ ہی کی طرف بلانے کا کہا اس کے بعد مزید تاکید آئی کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے ہر کمزوری سے پاک ہے تمہیں اللہ سے ہوتے ہوئے کسی غیر کی ضرورت نہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا علیہ صلی اللہ ان کی کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں یہ اللہ تو سب کے لیے کافی ہے ہر حال میں کافی ہے، ہر دشمن کے مقابلے میں کافی ہے، ہر ضرورت میں کافی ہے ہر نقصان کی تلاشی کے لیے مالک تو کافی ہے اور جس نے تجھے مان لیا حقیقت وہ دنیا کے تمام خطرات کے مقابلے میں ایک پہاڑ کی طرح شہید عظیمت ہو گیا بسبحان اللہ ببا انا من المشرقین اب ایک اور درجہ باقی ہے توفید کا یہ چوٹی ہے توفید کی کہ ببا انا من المشرقین اور یہاں پر وما آنا کہا حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی ذکر کیا اللہ کے حکم سے قرآن کی آئند سے یہ ذمہ داری اپنی ہی اور خود اپنی ذمہ داری کو خود نبھایا کہ میں مشرکوں سے بری کیونکہ زمانے کے اندر شرک کے ساتھ شرک کرنے والے بھی ہوا کرتے اور شرک سے برات پوجے جانے والے بتوں سے برات آسان ہے وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں اصل تو قوت وقت وہ ہوا کرتے اصل تو ہاتھ باسن کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ ٹکرانے والا باسن اور اس کی فوج وہ لوگ ہیں ان سے برات جو ہے قیمت تو سب سے زیادہ اس کی اگتی اس لیے فرمایا کب کانت نکم اس وقت نقصان ابراہیم وواز تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھ والوں میں بعض محسرین نے اس سے مراد دیا ماں ان سے مراد انبیاء اور غسول ہے دیگر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہم تم سے بری اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بری مفسر کہتا ہے کہ سب سے پہلے ان سے بڑا آپ کی جو وقت کی قوت ہے جو مشرق ہے جو صرف وہ اٹھائے ہوئے تابوت تبھی تعبت بنتا ہے جب اس کے پجاری اس کا ساتھ دے ورنہ تابوت نہیں بنتا ورنہ ایک پانچ فٹ کا یا چھ فٹ کا تابوت اس کو دو چار چھ دس آدمی اگر انسان کی شکل میں زیر کر لیں گے ایک پونجی جانے والی لکڑی ایک پونجی جانے والا قومی نظریہ یہ کیا طاقت رکھتے ہیں جب تک پوجنے والے نہ ہوں اور میں کو کرتا ہوں تمہاری بندن بات اور میرے اب تمہارے درمیان کھل گیا کون کا اداوا دشمنی اور بخ دل کا حالانکہ بخش تو پہلے پیدا ہوتا ہے دشمنی کا ذکر کیوں پہلے کیا بھز رکھنا آسان ہے دشمنی کھول کر بیان کرنا مشکل ہے اور معرین کا یہی دفسر ہوا کرتا ہے کہ داوت اور تعوت کے پجاریوں نے اپنا دوست کبھی نہیں سمجھا جب تک دوستی اور دشمنی میں ہم خالف نہ ہوں گے کبھی کامیابی سے ہم کنار نہ ہوں گے کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بصیرت الحمدللہ جن میں میں بات کر رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ وہ اندھے مقلد نہیں تقلید کے دشمن اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اندھی تقلید یہی ہے کہ وجہ دا آنا ہم نے باپ دادا کو اس پر پایا اور یہ قیامت کے دن مالک نے کہا مجھے یہ نہ کہنا کہ انا کنا انا وا فنگی کہ اللہ ہم اس سے غازی تھے یا یہ کہنے لگے اللہ ہمارے بڑے لیے کر گئے سارے کام ہم انہیں نیک سمجھتے رہے وہ صرف پر دے ہمیں کیا معلوم ہم نے بھی ان کا راستہ اختیار کیا مشاہید کا ہمیں بڑوں کی سزا تو نہ دے یہ دو عذر نہ سنے جائیں گے تیسرا کوئی کسی کی بات ہے ہی نہیں صرف کے لیے قفر کے لیے یہی دو ہیں ایک جہادت ہے گنا میں ڈوبا ہوا انسان دنیا کا حریف دنیا کی پوجا کرنے والا وہ پرواہ نہیں کرتا اللہ کون ہے بس وہ اسی کے پیچھے بس دنیا بل آخر اناغ میں اجتبا ہو گیا یہ دنیا جو ہے تم اس کو اختیار کرتے ہو اور آخرت کو پیچھے کرتے ہو ابراہیم موسا علیہ اللہ سلام پہلے صحیحوں میں یہی دکھا تھا کہ دنیا باقی رہنے والی اور خیر آخرت باقی رہنے والی اور خیر تو میرے نے بھائی میں یا دنیا دار اتنا ہے اتنا پجاری ہے دنیا کا کہ مالک کو بھول گیا پرواہ نہیں کی اللہ کون ہے کس نے پیدا کیا آخر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو سجدہ ریز ہے اس کی عبادت میں مصروف ہے اور اپنے ضابطۂ حیات میں بالکل اپنے دائرے کے اندر عمل کر رہا ہے مجھا رات دن سے گھسے دن رات سے گھسے مجاہجہ جانور انسان بن جائے اور انسان جانور بن جائے جب یہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں حتیٰ کہ کافر کا دھڑکنے والا دل جبکنے والی آنکھ دورار کرنے والا خون یہ سب اللہ کے تابع ہے ورنہ اللہ چاہے تو یہ اپنے گدے مادوں سے نجات نہ حاصل کر سکے اور یہ برباد ہو جائے اس کی نہ شرم رہے باقی نہ ویرف رہے ڈاکٹروں کا ایک کھلونا یہ مالک کی ہے اس کی فیاد کے کہ آکسیجن کی ایک مقدار ہر وقت کفار تک کے لیے موجود ہے جو دن رات منصوبے بنا رہے کہ اسلام اور مسلمین کو بے قو مند سے کیسے اکھاڑا جائے جنہوں نے آج گھیرا ڈال لیا مسلمین کا اور آج تخت ترین وقت سے مت گزر ہے تو میرے بھائی میرا رحمان آپ کا رحمان سب کا رحمان وہ اتنا مہربان ہے کہ سب کو مدد دیتا ہے سب کو سوچنے اور سمجھنے کا وقت دیتا ہے تو میرے بھائیوں جو قرآن کی آیت جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تبارک مالیٰ نے بصیرت والوں کو چھوڑنا ہے اور بصیرت کیوں ختم ہوتی ہے یا تو دنیا پر نہیں گیا دنیا کا پجاری اور دنیا کا کتا بن گیا یا کہا ہمارے باپ دادا جو تھے وہ نیک تھے تو کیا وہ ہمارے لیے دلیل نہیں جب قرآن اور سنک سامنے آیا حق ثابت ہو گیا یقین ہو گیا کہ یہ نبی کی بات ہے علیہ کی و پر وہ عقیضہ ہو یا کوئی حکم ہو کوئی فرق نہیں اور کے کمار کہتے ہیں میں کوئی فرق نہیں عقیدے کی بات ہو یا کسی حکم کی بات ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہو جائے یقین ہو جائے کہ منسوخ بھی نہیں ہے محموم بھی یہی ہے یہ کہیں میرے بڑوں میں ایسا کبھی نہیں کہا اور اس کے الٹ کرے ایسا شخص اسلام میں داخل نہیں اسلام شخص خارج ہے یہ تقریر ہے کی باقی بدترین شکل ہے بلکہ حافظ ہاف نے کا فتوا میں نے فتح میں خود پڑا کہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک آج میں سلطان کے فیصلے کی تعریف کرتا ہے اس وقت جبکہ وہ جان تک سلطان مسلمان سلطان جو اس کا یہ فیصلہ خلاف کر دیا ہوئے وہ قرآن و سند کے خلاف یہ اسے اس کے موافق کہتا ہے اس کا دل گواہ ہے کہ یہ خلاف ہے قرآن وسند کے اس نے شریعت کے مقابلے میں بادشاہ کی بات کو حق کہا جبکہ وہ اسے باطل پہچان پہ بتا فرماتے کا نہ مرتب یہ اللہ کے نزدیک مرتب اتنا سے ہو گیا دین اسلام سے فارغ ہو گیا ہاں البتہ یہ فرق عقائد میں اور اقسام میں مسائل میں علماء اس لیے کرتے ہیں کہ عقائد جو ہیں وہ معلوم بنا تین ضرورت افسر وہ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل انسان کو معلوم اتنی ہے کہ عامی بھی جانتا ہے کسی تحقیق کی حاجت نہیں کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ حرام ہے کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تحقیق کی ضرورت نہیں کہ درخت کبلا رخ منہ کر کے نماز ہوتی ہے اس کا انکار کرنے والا فرین کو حلال کہنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول نہ ماننے والا صلی اللہ علیہ وافر اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ یہ وہ مسائل نہیں ہے جن کے لیے اولا کے پاس جانے کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور باقی وہ بھی عقائد کے اندر مسائل اندر باتیں ہیں جن میں علاوا اقبال تک کو سمجھنے میں کبھی بھی اختلاف ہوتا ہے ان میں بھی گنجائش اس بات سے کہ وہ یسیب باتیں وہ ایسی باتیں نہیں جو خرید اور جو صدیب باتیں ہے جن میں انکار کی گنجائش کسی کو نہیں جیسے اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل پشا نہیں ہے کوئی فریاد رفت نہیں ہے کوئی غوفاتا نہیں ہے نظر و نار صرف خوشی کی پکار صرف خوشی کی ہر دکھ میں اور ہر ضرورت میں اس نے اختلاف کی کسی گنجائش سے ان یہ میں جو کوئی دور دراز جنگلوں میں ہو تو ہم مان لیں گے اور وہ لوگ جو ساتھ ساتھ زبانیں پڑھے ہوئے کو کو سمجھتے ہوں اور سنت کو پڑ گئے ہوں اب اس کے بعد وہ لوگوں کو اس کی ترغیب دے لوگوں کو اس کے دلائل مہیا کرے قرآن و سنت سے ایسی پدیب کوشش کرے کہ جاؤ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اگر اللہ نہیں تو اللہ کے بھی تو نہیں اللہ ان کے برائے ملتا نہیں ہے ہماری سنتا نہیں ہے ان کی موڑتا نہیں اللہ سے اللہ ان کو پکار یہ اللہ کے محبوب ہے اب یہ آدمی جو ہے قابل معافی نہیں اس کے پاس قرآن و سنت پہنچ چکا اس نے آپ کو آپ جاننے کے بعد باطل کو حق کہا اور حق کو باطل کہا یہ تو بدترین معائد ہے اور اسی طرح سے جو شخص کہتا تھا کہ صحابہ کبار بار میں سوائے چند کی اور صحابہ رضمان اللہ علیم نے سوائے چند سب کو پاکستان بدلی ہوئی کتاب ہے اور اس کے بعد کیا تھا میرے علما معصوم ہے جیسے انبیاء معصوم ہے علیہ السلام اس کے فخر میں کیا تو بھائی ہر چیز برابر نہیں ہے دین میں تمام مسائل ایک جیسے نہیں ہیں وہ آمال جب وہ عقیدے یا وہ منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو اسلام کی ضد ہو الٹ توحید کی ضد عشت و قبر ہو وہ سب آدمی کو کب میں لے جاتے اس لیے مقاری رہی اللہ باپ با یار معاشی بل امر جاہلیت گنا جاہریت کے کاموں میں سے ہے بلا یوکفاش اور گناہ کا مطلب ان کا نہیں ہوتا جیسے کہ خارجی کہتے ہیں کہ ہر گناہ قبیرہ کرنے والا کافر ہے بلکہ اس سب کا حاصل ہوتا ہے جب شرف کا کر انتقاب کرے کیونکہ مالک اِنَّ اللہ, اللہ شر نہیں معاف کرے گا بغیر کے باقی گناہ جس کو جس گناہ سے چاہے اللہ معافی دے دے ہر جہنم میں سینک دینے کے بعد ہاں جہنم سے پہلے اللہ رپور ہمارے گناہوں سے بغیر جہنم کے گرد گرد فرمائے آگے ہم اللہ سے اس کے عذاب سے پناہ ہیں میرے بھائی اور تقریب یہ برد ہے کہ آدمی صرف کیسا جرم کرتا ہے اور اپنے علماء کو دیکھ کر اس کی جہارت بن جاتی ہے کہ ہمارے علماء وہ ہمارے افراد ہیں وہ ہمارے بھی مولوی صاحب ہے وہ پڑھانے کے بھی بہت ٹھیک ہے پھر یہ ہے تو کوئی نہیں اور بھائی اللہ کے بندے کل تک تو یہ شرف تھا آج تو عید کیسے ہوا کل تو اٹھا کہا پھر کہا پھر جیا کا پتن کیا نعرے تھے اور کب تک وارس بچا دی اور آج تم اس کو کیسے سادم نہ اسلامی رہنما وجرہ سے تحاج عمل کا تم صدر نورانی کو بناتے ہو اسلامی فوج تیار کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ یہ امریکہ کا مقابلہ کرے گی تم کی ہراف کر رہے اللہ کی آیات سے اگر اللہ نے تمہیں تحاج کی اجازت دی تھی تو کس شرط کے ساتھ کلر کتاب اللہ کرنا بھائی رکھو اہل کتاب تم بھی آ جاؤ یہ سارا تم بھی آ جاؤ گرما پڑھنے والے کو اس سے تحریک تم بھی آ جاؤ اور ہم پر آ کر ایک بات سے ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لو اللہ نہ بدھ ہم اللہ کے خلاف کسی کی عبادت نہ کریں گے بھلا نو شریف شعرا اسی جیسا کی تاکیب نہ ایسی اللہ کی عبادت ہوگی غیر کی بھی ہوگی شریف بھی نہ کریں گے بلا یقینا بادم اربا بم دودھ نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب بنائے گا اگر اس پر جمع ہو جائے تو پھر تو بس وہ ایمان لے اسلام میں داخل ہو تمہاری بنیاد ایک ہو گئی فرو بھی ایک ہو جاؤ گے اگر اس پر جمع نہ ہو اور منہ پھیر لے پھر دکھائے فقولو تو سکول کہہ دو اشہدو دوا لینا بھی ہم تو فرما و ہوئے ہم اس کے علاوہ کسی سے سمجھوتا نہیں کیا کرتے تو امید کے بغیر آج کیا باقی اسلام پر آؤ سمجھوتا کر لیں نہ منہ سے رسالت کے لیے کچھ کھڑے ہو مت رسول کے لیے کھڑے ہو جلسے سے کریں یہ کریں وہ کریں اور توحید اپنی اپنی باتیں اسلام گھوش کرے عروج بھی یہ قرآن کا عص جو اس نے طریقہ بتایا توحید اپنی اپنی کیسی ہو سکتی ہے مدرسے کی توحید اور, اور میدان سیاست کی توحید اور مدرسے کی توحید اور, اور میدان جہاد کی توحید اور وہاں تعبت سے یعنی یہ نہیں بن سکتا کام کبھی بھی نہیں بن سکتا تاہون وہ بھی ہے جو حاکم اللہ کے قوانین کو چھوڑ کر غیر اللہ کے قوانین نافذ کرتا یہ نواق اسلام اپنے آئمہ کے لکھے ہوئے پڑی محمد طلب الحر رحمہ اللہ جنہوں نے کا پردہ چاہ کیا جنہوں نے امارہ عمار اسلامی کا اللہ کے حکم سے قیام کیا انہوں نے بتایا کہ وہ حاکم جو اللہ رب العزت کے قانون کے مقابلے میں زمین پر بنائی ہوئی شریعت کو نافذ کرتا ہے وہ اللہ تبارک بطالہ کے دین سے نکل جاتا ہے اور تابو اور اس کی شرط لگائی علماء اہل سنت سے شرط یہ ایک اس حاکم کو معلوم ہو کہ میرا چلایا ہوا قانون میرا بنایا ہوا قانون جس قانون پر لوگوں کو جھکا رہا ہوں کیونکہ قانون کیا ہوتا ہے راڈ آف جسٹس ہوتا ہے قانون معیار ہوتا ہے قانون کو چیلنج نہیں کیا جاتا قانون کو چیلنج کرنے والا باغی ہوتا ہے قانون کے مطابق لوگوں کو جھکایا جاتا ہے جب قانون جس کے مطابق فیصلے کیا جاتا تراز ہو جس کے مطابق توڑا جاتا ہے وہ وحی کے بجائے اسمبلی میں بنایا ہوا قانون ہے حلال و حرام اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وہی اس کی واپس کرتی ہے وہ حل ہو تو ایسے شخص کو جب یہ معلوم ہے کہ وحی میں قانون موجود ہے اور اس کے بعد وہ اپنا قانون چلاتا ہے وحی کے خلاف تو ملت اسلامیہ سے خارج یہ تعبت ہے اور وہ فوج توابی میں سے ہے جو فوج یہ حلف لیتی کہ انہیں تابے کرتی ہے فوجی کے. हॉल के ऊपर यश कर कहना है हॉल अगर किसी कबर को बचाने के लिए मेजर को भेज तो जाना पड़ेगा कबर की हिफाजत करनी पड़ेगी अगर वहां पर लोग उस कबर आरोप पूजा नहीं होने देते लोग सिफर गए हैं लोग कहते हैं यहाँ कभी कबर की पूजा नहीं होगी हम अपने गाँव में यह कबर की पूजा का सिलसिला नहीं करने देंगे वहाँ पर पुलिस हाजिर आ गई है किसी को भेजा जाएगा कबर पुजवा कर खाना होगा اگر کوئی جلوس اور کوئی پوجا گار ان لوگوں کی جو شفت پھیلا رہے ہیں انہیں خطرہ ہے تجھے فوج ہے اور یہ پولیس ہے اور یہ سب محکمے ان کی بھی حفاظت کریں گے مسجد توحید کی بھی حفاظت کریں گے اور وہاں جہاں سے شف پھیلتا ہے ان کی بھی حفاظت کریں کیونکہ وہ سب کے حاکم ہیں وہ جمہوریت کے تحت حاکم بنے سب نمائندے انہوں نے حاکم قرار دیا اور جمہوریت کو پار اسی جی لیے گھڑی تھی کہ ان کے پاس وہ دین نہ تھا محرف کی, کی کتابیں مبتل تھی شریعت آخری اسلام ہے ان کے پاس جو شریعت تھی وہ آخری شریعت نہ تھی اس کے مطابق نظام نہ کرایا جا سکتا تھا انہوں نے بادشاہ کو حکومت دے دی اور مولوی کو کلیفہ دے دیا کہ جاؤ تمہارا بھی دین اور مذہب بچا رہے اسلام کو نہیں ہے اسلام آخری دین ہے اس کا ایک ایک شوشہ محفوظ ہے نہیں روحا تنا ہا. اس کے ذات بھی دین کی طرح ہے محمد ہر زندگی کے میدان کے قائد ہے صلی اللہ علیہ وسلم سرف و اللہ وہ صرف نکاح طلاق اور نکاح کے مسائل دکھانے نہیں آئے وہ حکومت کرنے کے طریقے بھی سب سے بڑھ کر اچھے اور خوب بتاتے ہیں اور بارش پر مطلب تلاب اور رب بھی کتاب نہیں تیرے رب کی قسم ہے مار وہ پڑی ایمان بڑے ہو نہیں سکتے وہ بئیمان ہے حساب یو حق کی منہ کا سیما چھ جڑا بہ ن ہوں تمہیں اپنے ماں تمام تنازعات میں حاکم نہ ماننے تما یعنی انما کر گئی سل یہ نہیں کہ تجھے صرف ہاتھی میں جب سینے میں جھانک کر دیکھے تو سینہ تیرے حکم کے آگے بچھا ہوا ہو دل میں کوئی تخت نہ ہو دل میں تیرے حکم پر کوئی تنگی نہ ہو کوئی حکم نہ ہو دل بھی مائل ہو مکمل طور پر تیرے حکم پر خواہ حکم اپنی غزل کے اتروانے کا سی رہو صرف فرمایا؟ ویوسل نمو <تَفْزِيمًا> اسی پر بخش نہیں کیا پھر تیرے سر تسلیم ہم کرے یہ نبی کا مقام ہے وہاں سلام دے رسول ان نبیوں کا رسول تو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی عطاش کی جائے زندگی کے ہر میران یہ نبی ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترازو کو ایمان حکومت سے توڑ دینے والے اور اپنی بنائی شریعتوں کے ترازو والے یہ ظالم حکام یہ اسلام کے دشمن مسلمانوں کو کپڑا کے حوالے کرتے ہیں ان سے بچنا فرض ہے اللہ پر ایمان لایا اس نے مضبوط جو لا علاحہ نہیں جانتا وہ ان دلہ کو کیا جانے گا جو ٹوٹنا نہیں جانتا وہ جوڑنا نہیں جانتا کہتے ہم جوڑتے توڑتے نہیں چلے ٹوٹو گے نہیں جوڑ گے کیسے تو میں ٹوٹنا پڑے گا تابو سے تابو کے, کے پجاروں سے دشمنی کا اعلان کرنا پڑے گا چاہے کہ وہ تمہیں دشمن سمجھے چاہیے کہ آپ کو اللہ, تمہیں دوست سمجھے. تب اللہ تعالیٰ کی فتح اور جو اللہ کے رسول کو دوست بنا لے جینا آ بنو اور ایمان والوں کو بس باقی سب دشمن ہو جائے غالب بول چاہیے اللہ کی جماعت اور غلبہ کا مقدر ہے اللہ بھجے اور کو کلے سنے سے حق بات کو دل جن میں جگہ دینے اور اپنے عمل کی زینت بنانے اور اس پر میں رہنے کی توقع کتاب فرمائے ہمارے موت اس حال میں ہو کہ اللہ حق سے راضی ہو اللہ سے راضی جو بات مجھ سے غلط نکل گئی ہو معلوم نہ ہو تو اللہ معاف فرما دے اپنی رحمت سے اور جو معلوم کرائی جائے تو اللہ کو دے کہ آدمی نے لوگوں میں غلط بات کی ہے تو لوگوں میں رسوخ کرے اکیلے میں کی تو اکیلا رجوع کرے آمد صبح